عجب کرم شہبانہ تبارک تہ عجب کرم شہبانہ تو بارک عجب کرم شاہبال سار کرتے ہیں عجب کرم شہبالا کرتے ہیں وار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امنی دار کر جما کے دل سفے ہس ر تو تما کی جما کے دل میں سفے ہس کو تو کی جما کے دل میں سفے حس تمنہ کی نگاہ لطف کا ہم تجار کرتے ہیں نگاہ ہمارے تمنا کی لاز رکھنا تیرے فقیروں میں اشہر ہم جمع کے دل مجھے وسلگیے پا. پات کا عالم کیوں ہو مجھے, مجھے پسل خزان کو بہار کرتے ہے وہ ایک دم میں خزان کو بہار کے پچھے مجھے, مجھے پس سنوا دے خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے خدا سگان اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہمارے دل بہی پوچار دیں گے ہمار دل کی لگی بھی وہ ہی پوچار دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہ ہی پوچا دیں نجیبی مجھے بچا دیں گے جو دم میں آگ کو باب ہو بہار کو پی نے پارے ابھی ہمارے سفید کو پار پارک یقین کتنا یقین ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم پر اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے جو مخالف ہوا چل رہی ہے جب مخالف ہوا چلتی ہے تو سفین اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے اپنے راستے بدل دیتا ہے لیکن یار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم اگر آپ اشارہ کر دو نا تو یہ باد خلاف کے جو جھونکے نا یہ میرے سفینے کو پار لگا دیں گے کتنی کتنی کہاں سے کہاں تک یقین کی ان کی وہ ترقی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھوکے ہے اشارہ کر دو اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے جھوکے احسن احسن دو احسن خلاف کے پوں کے سبین کے اڑ چکے ہیں زورے تے سے سوالو میں میری یا رسول اللہ اشارہ کر دو تو پاتے خلاف کے جو جوکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں ابھی ہمارے پینے کو پار کرتے ہیں جو زر آتے ہیں پائے حضور کے چر آتے ہیں پائے حضور کے سارے کرتے, سار کرتے ہیں سورج کو سورج کی جو روشنی ہے اس پر اعلیٰ برادر اعلی عزت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمتحان لکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کے جو قدموں کے نیچے جو ذرے آ رہے نا ذرے وہ ذرے جب چمکتے ہیں تو ان کی چمک ایسی ہے کہ سورج کی جو روشنی نا وہ بھی اس کی چمک کے آگے شرمندہ ہو جاتی ہے اتنی اس کی چمک تمک اس کا مقام مرتبہ ایک عشق کی باتیں ہیں تو ذرے آتے ہیں جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے چمک کے ماہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں اور اسی ذرے کے اوپر ایک شیر لکھتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے جو کے مہار وہ شرم سار کرتے ہیں اور جو جموں پاک, پاک, پاک کو تو رکھتے ہیں اپنی میں جو جموں پاک کو رکھتے ہیں اپنی تو میں یہ غالب بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی ٹوپی مبارک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک سی کے رکھتے تھے اور اس کے ذریعے فتوحات حاصل کرتے تھے ایک دفعہ جنگ کے موقع پر پتا چلا کہ وہ ٹوپی گھر رہ گئی یا کہیں رہ گئی یہی ہے نا رہ گئی تھی تو فتح نہیں ہو رہی تھی اچھا جنگ کے دوران وہ ٹوپی نیچے تشریف لے آئی تھی تو انہوں نے وہ ٹوپی اٹھا کر پھر سر پر رکھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹوپی میں موجود من مبارک کی برکت سے اس میدان کارزار میں کامیابی عطا فرمائی شاید یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو منہ پاک تو رکھتے اپنی میں توجاتے گود ملنکار زار کرتے ہیں حسن کی جان ہو اس پستے کرم ہسنگ کی جان ہو اسم پینسا کے اک جہان کو کے اک جہان کو امنی دارت ایک جہاں کو امین دوبار کرتے ہیں آج کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہنا امید تو کوم سبحان اللہ سبحان اللہ،, اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکتوں آمین سے آمین مالا مال فرمائے مدنی چین کے ناظرین آپ کے سوالات مدنی مذاکرے سے پہلے ہم سوالات آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے درست جوابات ایک ہی ای میسج کے ذریعے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ دے سکیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ درست جواب ایک ہی میسج کے ذریعے دیں گے تو آپ کا نام قورا اندازی میں لے لیا جائے گا اور یہ قرآن اندازی حج کے لیے عمرے کے لیے اور بغداد معلّہ کے سفر کے لیے یہ قرآن اندازی کی جا رہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد اگر آپ تیار ہیں اور تیار ہونا چاہیے تو آپ کو سوالات تیاری ہے ٹھیک ہے لکھیے یا سنیے امیر اہل سنت نے سب سے پہلے کون سا رسالہ تحریر فرمایا سوال پھر دوہرا دیتا ہوں امیر اہل سنت نے سب سے پہلے کون سا رسالہ تحریر فرمایا امیر اہل سنت نے سب سے پہلے کون سا رسالہ تحریر فرمایا سوال نمبر دو حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف کس نے تحریر فرمائی حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کس نے تحریر فرمائی حدیث حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف کس نے تحریر فرمائی سوال نمبر تین سوال نمبر تین امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے کس کا نام محمد رکھا گیا امت مصطفیٰ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے سرکار کا نام تو محمد تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے کس کا نام محمد رکھا گیا تو یہ مدنی مذاکرے میں یہ سوالات کیے جاتے ہیں اس طرح کے سوالات اور کچھ باتیں ہوتی ہیں اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو اس کے جوابات آتے ہوں گے جوابات جلدی سے سینڈ کر دیں رش لگ جائے گا مدیرہ, آپ نے ناظرین سے تو سوال کر لیے جی ناظرین نے جو آپ سے سوال کیے ہیں اس کا جواب دینا پسند کریں گے کل تو آپ نے سوالات کیے تھے سرکار آج بھی آیا ہوئے نا وہ آپ نے اس سمے سوالا شروع کر دیے نہ اس لیے اب بھی شروع ہو جائیں گے چلے پسند کرنا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے لیکن سوال آتا جواب تو دینا ہی پڑے گا اشاد فرمائیے جب آپ نگرانیں بنے تب آپ خوش تھے یا غمگین میری پرسنل کیفیت ہے اس پر تذکرہ کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے دوسرا کیفیت کو اصل میں اس وقت حجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس میں کون کیا اپنی اس وقت کیفیت بیان کرے گا وہ ایک عجیب ایک تحریکی طور پر بھی بہت ایک اہم وقت تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ جی نگرانی صورت ہے کہ شوہر اگر نشے کی موہلک مرد میں مبتلا ہو جائے تو بیوی ایسا کون سا عمل کرے کہ جس سے شوہر کی بری عادت چوٹ جائے اور اس کا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے بہت اچھا سوال ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک عورت کا شوہر شراب کے نشے میں دودھ تھا میں شراب کے نشے کی اس کو عادت پڑ گئی تھی اس کا کام تقریباً دو کاموں کے لے کر بیٹھی تھی ایک شوہر کی خدمت اور اس سے محبت کا اظہار دوسرا رب تعالیٰ کے حضور دعا وہ بھی اسپیشلی تو پہ تحج تحج کے لوٹ کر اس سے ایک عرصے تک قصر کرتا تھا اس کے پاس وہ شراب بھی پیتا تھا نشا کرتا تھا اور زیادتی بھی کرتا تھا بیوی بی کے ساتھ ظلم بھی کرتا تھا مگر کہہ سکتے گویا کہ اس سے بھی ٹھانی ہوئی تھی ہاں اس عورت نے بھی ٹھانی ہوئی تھی کہ اپنے شوہر کو اس لط سے نجات دلا کر ہی دم لوں گی وہ بھاگنے والی نہیں تھی وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی اور دعا کرنے والی تھی نیک عورت تھی نیک سیرت عورت تھی اور اس نے یہ ایسا ہی کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا کرتی نکی نکی کی دعوت دیتی شوہر کو سمجھاتی تو وہ ناراض ہوتا اور سمجھاتی پھر ناراض ہوتا پھر تھوڑا سا گھوم پھر کر آتی پھر تھوڑا سمجھاتی پھر ناراض ہوتا کبھی ہاں بھی بولتا کبھی نہ بھی بولتا تو یوں چلتے چلتے چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے شوہر نے اس کے اپنی بیوی کی اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پھر طے کر لیا کہ آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا شراب نہیں پیوں گا اور الحمد اسے شراب چھوڑ دی حل. ماشاءاللہ گھر بھی آباد ہوا بیوی کی عزت اور عظمت میں اور اضافہ ہوا اور شوہر بھی بہت زبردست برائی سے بچنے میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں اس طرح قبول کی کہ اس کا گھر مدینہ مدینہ ہو گیا تو آپ بھی اسی طرح جو بھی اس طرح شکار ہے کوئی اور بھی معاملات ہوتے ہیں شوہر کے تو اس میں لڑائی جھگڑے سے تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نشہ کرتے سکون کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے اور لڑیں گی جھگڑا کریں گی تو یہ بولے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں تو پہلے تھوڑا کرتا تھا بھی زیادہ نشہ کرے گا یہ چیزیں محبت سے ٹیکل کی جاتی ہیں پیار سے ٹیکل کی جاتی ہیں اور دل میں ہمدردی ڈال کر ٹیکل کی جاتی ہیں اور آپ جتنا اس سے محبت دیں گی اسی قدر وہ دوسری جگہوں سے نکل کر آپ کے قریب آئے گا اس کو پتہ ہے گھر میں جاؤں گا گھر میں بھی لڑائی جھگڑے مغز ماری ہوگی تو وہ گھر میں آنے کے بجائے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ بری صحبتوں میں بیٹھ جائے گا بگڑنے کے لیے باہر لوگوں کی فوج کی فوجیں تیار ہیں اتنے لوگ بگڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ایک چار دوست بگڑے ہوئے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ پانچواں کو بگڑا ہوا مل جائے پانچ بگڑتے دو یار چھٹا ڈھونڈو یار اپنی کمپنی بڑھے گی تو یوں بگڑے ہوئے جو ہے نا اپنے بگڑے ہوئے دوستوں کو ان کے پروٹیکشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے نیک لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک اور مل جائے گا یکی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں ویسے میری تمام اس طرح سے مد نیلٹی جائے پہلے تو میں آپ سے سوال کرتا کا جواب ایس ایم کے ذریعے نہیں صرف اپنے طور پر ہی آپ دے دیجئے گا آپ نیک بننا چاہتے ہیں نیک دوست ڈھونڈ لیجئے جو آپ کو نیک بنائے یعنی جس سے کاروبار کرنا ہے نا وہ پیسے والے لوگ ڈھونڈتا ہے پارٹی انویسٹمنٹ کون ان کرے گا تاکہ میرا کاروبار چلے صحیح ہے بے روزگار بے روزگاروں کو نہیں ڈھونڈتا بے روزگار اس کو ڈھونڈتا جو روزگار پر ہو گئے میرے کو روزگار پہ لگا دینا ہو، ٹھیک ہے کیوں اس کو روزگار چاہیے آپ کو نیک بننا ہے آپ نیک دوست ڈھونڈ لیجیے آپ ڈھونڈیں ایسا دوست کہ جو آپ کو مسجد کا راستہ دکھائے آشکا نے رسول کی صحبت میں لے جائے اور جسے دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آ جائے میرے رب کی رحمت شامی لحاظ رہی یقین جانیے آپ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے सिर्फ सोचते रहेंगे तो शायद सोचने से घर पर बैठे सोचते रहे मैंने पैसे वाला बना पैसे वाले बन जाएंगे मैंने कमाना है मैंने पर में चीज़ नेक बनना चाहते हैं इनको चाहिए کہ نیک صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نیکی کی طرف آئیں گے اور نہ محض صرف سوچنے سے بہت مشکل ہے تو جو بری لت میں پڑے ہیں اگر وہ اپنی کسی بھی بری لت سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ صرف سوچ کر نہیں ہوگا پہلے تو یہ احساس پیدا کرے کہ جی میرے اندر جو یہ عادت پڑ گئی ہے یہ عادت میرے لیے میری قبر کے لیے میری آخرت کے لیے میری دنیا کے لیے نقصان دہ میرے گھر والوں میری فیملی کے لیے نقصان دہ پھر اس سے نکلنے کے لیے آپ سنجیدہ ہوں اور اللہ کا نام لے کر نیکوں کی صحبت اختیار کریں وہ صحبت ہی چھوڑ دیں جہاں پر آپ کو برائی ملتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا مدینہ مدینہ ہو جائے گا جی ایک پر بھائی نگرانی صورت سے عرض ہے کہ آپ نے زندگی کا سب سے پہلا بیان کب کہاں اور کس موضوع پر کیا تھا یوں تو مسجد میں گلزارہ بھی مسجد میں ترکیب ہوتی تھی کہ اتوار کو اللہ کا دوارا برے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا تھا اور مغرب کے بعد سنت تو بیان کا عموماً سلسلہ رہتا تھا تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید نے بیان کیا ہو اور یہ ممکن ہے میں کنفرم نہیں کرتا لیکن اگر میں یادداشت پر اپنی زور دیتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے بیان توبا پر کیا ہوگا شاید مجھے یاد پڑتا ہے ولہ عالم اب یہ اتنا مطلب مضبوط یاد نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کبھی کو ایسا بھی ہوگا کہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے سب سے پہلے بیان کون سا کیا تھا تو مجھے اس کا لیکن ان دنوں جو مجھے یاد پڑتا ہے جو کتاب میرے مطالعے میں زیادہ تر رہتی تھی اس میں شاید ہو سکتا تھا کہ توبہ پر بیان کیا ہو کتاب کا نام کتاب مختلف ہوتی تھی میں نے مقتد المدینہ مختلف سے مدنی. ایک جو کتاب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے لی تھی جس کو میں نے پڑھا میں نے اسلامی مجھے ایسی کتاب کتاب دی تھی انہوں نے وہ بہت مشکل کتاب تھی اور وہ اپنی چھپی ہوئی بھی, بھی نہیں تھی اتنی. تو میں یار کوئی ایسی کتاب دے جسے میں پڑھوں یار تو مقتد المدینہ سے اس وقت مجھے اسلامی بھائی نے جو کتاب دی تھی وہ میناج آگ دی تھی اور وہ الحمد میں نے پڑھی تھی مجھے بہت مزہ آیا اس کتاب کے پڑھنے میں بہت پیاری کتاب ہے میناج الحاب دین اب تو مخت المدینہ نے بھی اس کو شائع کر دیا ہے ضرور لیجیے علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ, اللہ تعالی محمد میں کچھ آگے بڑھوں سوری پیغام کی طرف بڑھوں ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت سوالات انشاءاللہ موقع ملے گا تو تھوڑی دیر کے بعد کل کریں گے چلیں میٹے <میتر> بن اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک سوری پیغام دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور بیان کیا گیا ہے وہ دکھاتے ہیں بوروس کی محنت سے کمائی گئی دولت کا زیا اپنی اور دوسروں کی جانوں کے لیے زہر قاتل ایک ایسا دھواں جس میں نہ جانے کتنی زندگیاں دھندلا گئی گھر کے ایک فرد کی یا عادت سارے معاشرے کے لیے زحمت سگریٹ نوشی صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آس پاس رہنے والے تمام جانداروں کے لیے انتہائی مزید صحت ہے آپ کے منہ سے نکلنے والا نکوٹین کا دھواں ایک خاموش موت ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے جسم کے ایک اہم ترین اندرونی حصے پھیپھڑوں کو ناکارہ بنا کر آپ کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے اپنی دولت اور اپنی صحت کو دھوئے میں مت اڑائیے پرہیز کیجئے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے الحبیب اللہ تعالی اس سگریٹ کے نقصانات پر آپ کو ایک چیز دکھائی تھی تاکہ ہم سگریٹ نوشی کے مزیر جو اثرات ہیں اس سے بچیں اور اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں جو آپ کی جو دولت ہے صحت بھی آپ کے پاس دولت ہے مال بھی دولت ہے اس کو کھائے نہ کھائی جلا کر پھونک کر ضائع کر رہے ہیں یہ ارض کر دوں کہ نگرانی شورا نے قریباً پہلے یا دوسرے تمازان کو سگریٹ نوشی کے حوالے سے کچھ مدری پھول دیے تھے میرے رب کا کلام میں بھی دیے تھے اور ویسے اس سلسلے میں بھی دیے تھے تو ایک شخص نے جو ہے وہ اس سے اس دن سے لے کر اب تک جب تک انہوں نے ہمیں اپنا سوری پیغام ریکارڈ کروایا ہے وہ یعنی انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ تاثرات دیے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے رمضان یعنی پہلا روزہ گزر گیا تو اس مرضی کا دوسرا رمضان شروع ہو گیا تھا اس دن آپ کا سلسلہ دیکھا تھا میرا کا نام سگریٹ کے حوالے سے کافی باتیں بتائی تھی اور دوسرا آپ نے یہ کہا تھا اس کو چھوڑ دیں شروع میں طلب ہوگی اور بہت اچھی آپ نے اس میں مرضی پھول لیے تھے بہت اچھا رہا آپ کا سلسلہ خاص طور پہ سگریٹ میں سگریٹ کا عادی ہو گیا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں چھوڑ سکتا ہوں پچھلے رمضان میں نے بہت کوشش کی لیکن افطاری کے ٹائم پہ پالنا افطری کے ٹائم پہ آپ نہیں پینا یہ میرا معمول بن گیا تھا لیکن آپ نے جس طریقے سے مجھے, مجھے, مجھے بالکل مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے پالنا کرم سب جناب آج کا دن ہے میں سگریٹ سے دور رہ رہا ہوں آپ سے میری دعا ہے کہ میرا دعا کر کے میں چھوڑ دوں اس یعنی میں سگریٹ نہیں پی رہا میں سگریٹ کو چھوڑ اپنی طرف سے کوشش کر دی کہ میں چھوڑ دیے میں نے ہی نہیں رہی دن سے میں آپ توہ کرتے رہے کہ اس سے ختم کر دیں کوئی, کوئی میں بچ رہا ہوں ابھی تک کہ بچتا رہتے ہیں بس یہ میری زندگی سے ختم ہو جا خود ہی میں اس کے بارے میں سوچوں گی نا ہوتی ہے میرے ساتھ اندر سے ایسا ساتھ ہوتے ہیں جب میں افتاری کر رہا ہوتا ہوں اس کے بعد مجھے آتی ہے کبھی کہیں پہ ذہن لگاتا ہوں کبھی کہیں پہ ذہن لگاتا ہوں کبھی کچھ کام شروع کر دیتا ہوں कभी नहीं होता तो एक आदत लोंग लेके मुंह में रख लेता हूं। या कोई चीज मुंह में जैसे बापा ने बताया था विश्वास रख लेता हूँ कभी मुँह में या कुछ न कुछ करता रहता हूँ कभी इलायची ले के में रख लेता हूँ तो इसी तरीके से करता रहता हूँ लेकिन कोशिश या जहन से निकाल लेता हूं कि मुझे सब तलनाव हो रही है हुआ करे हमेशा हमेशा के लिए रमजान के लिए پوری زندگی کا حیات کے لیے مجھ دور ہو جائے میں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے اس مندی دل <سؤال> کی ایسی لگ گیا اور اللہ کے کرم سے میں اتنی محسوس کروں کی ہمت ہے مجھے اور میں پوری کوشش میں نہیں کیے اور میرا پکا ہے کہ میں نہیں پیوں گا آپ سے کہ دعا کریں مجھ سے اللہ آپ پر خاص خاص خاص خاص فضل و کرم فرمائے ماشاءاللہ بڑی بڑی بڑی ہمت کی آپ نے اور بہت خوبصورت آپ کا یہ احساس بھرا سوری پیغام ہم ہم سب نے دیکھا مدنی چننا کے ناظرین نے بھی دیکھا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے طاقت دے بلکہ ایسا ہو جائے گا اب آپ اوروں کی یہ جو عادت ہے سگریٹ کی یہ چھروانے میں آپ کامیاب ہو جائیں ماشاءاللہ آپ نے ہمت کر لی ہے وہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں یہ چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں الحمدللہ اور آپ چھوڑ رہے ہیں رب کریم آپ کو اس کی ہمت دے استقامت بھی اللہ تعالیٰ تعاف فرمائے آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی اور جو آپ سے واقعی محبت کرتے ہیں ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ آپ نے یہ چیز چھوڑی ہے تو بس اب ڈٹے رہے ہیں تو امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اس میں میں مشورہ یہ دوں گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں ہمیں تو آپ کا پیغام مل گیا سوری پیغام لیکن آپ کی طرح شاید ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں جنہوں نے مدنی چینل پر یہ پیغامات دیکھ کر سن کر سگریٹ شاید چھوڑ دی ہو تو وہ بھی اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پیغام ان کے چھوڑنے کے لیے کچھ ایک سنگے میل ثابت ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانی فرمائے کرم فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد آئیے ایک بار پھر ہمارا کلام کا وقت ہے وہ تو آئے تو پڑی ہی تھے کچھ کلام ہو جائے سیلفی یہ ایک آب. عجیب و غریب ہمارا سلسلہ دنیا میں چل پڑا ہے اور بڑا عجیب سا ایک چٹکلا ٹائپ کا آیا اخبار میں کہ سیلفی کی لت میں ایسی تھی کہتے ہیں کہ نوجوان کو وہ کیا نمبر پلیٹ جو لگاتے ہیں نا یہ فینسی نمبر پلیٹ یہ لگانے کی بھی منع ہے تو اگر آپ کی موٹر سائیکل یا کار کے اندر اگر آپ نے فینسی خوبصورت ڈیزائننگ والی نمبر پلیٹ اگر لگائی ہوئی ہے تو میں مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کو ارض کر رہا ہوں کہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو نمبر پلیٹ ایشو کی جاتی ہے اور جو ایک قانونی طور پر جو نمبر پلیٹ لگانی ہے اب اپنی موٹر سائیکل اور کار میں صرف وہی نمبر پلیٹ لگائیں اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر پلیٹ نہ لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر قانونی نمبر پلیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کر لیا جائے آپ کے لیے ایف کر سکتی ہے آپ کو پینلٹی لگ سکتی ہے اور خود کو ذلت پر پیش کرنا ویسے بھی شرن جائز نہیں ہے اس میں رشوتوں میں پڑ سکتے ہیں آپ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ بات ارض کرتا چلوں کہ قانون پر عمل کرتے ہوئے اور قانون ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے اور ہمارے ہی مطلب کہ وہ آسانیوں کے لیے عموماً بنائے جاتے ہیں اور جو قانون جو ملک کی قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا تو اب آپ کی اگر گاڑیوں کے شیشے کار کے شیشے اگر بلیک ہیں یا آپ کی نمبر پلیٹ غیر قانونی ہے یا آپ بغیر لائسنس کی یا بغیر ڈاکیومینٹس کے اگر گاڑیاں وغیرہ چلا رہے ہیں تو اس سے بچ جائیے کیوں موقع دیتے ہیں کسی کو آپ کے خلاف کاروائی کرنے کا یا اللہ نہ کرے رشوت کا اور جو قانون والے جو قانون نافذ کرنے والے ان سے میری درخواست سے برائے کرم رشوت نہ لیا کریں رشوتوں کو لے کر ہم اپنے بنے ہوئے قانون کی خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں جو ایک اصول ہے اس اصول پر رہیں اور آپ شریعت کے مطابق ان کو کچھ ایسا کریں کہ یہ قانون پر عمل کر سکیں لیکن برائے کرم رشوت نہ لیں رشوت نہ لیں مہربانی کریں رشوت لیں اور ایک عام اسلامی بھائیوں سے میں ضرور ارض کروں گا کہ قانون پر عمل کریں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ایک ایسے ہی شخص کو وہ کورٹ میں پیش کیا گیا کہتے اتکڑیاں بندی ہوئی تھی اور اتکڑیوں سے وہ اپنی سیلفی بنا رہا ہے فوٹو کھینچ رہا ہے اپنی تو کہا گیا کہ کیوں دو بولا میں اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر لگاؤں گا کہ میں کورٹ میں آیا ہوا ہوں اب یہ دیکھیے عجیب سی حالت ہے کیونکہ کہتے ہی ہیں رپورٹ ایسی ہے کہ یہ سیلفی جو زیادہ بناتے ہیں نا تو اس کی جو اسکرین سے جو اس کی جو برقی شوائیں نکلتی ہیں یہ آپ کی اسکین آپ کی جیل کو افیکٹ کرتی ہیں جس سے چہرے پر جھڑیاں جلدی لگ جاتی ہیں جس سے بڑھاپا کی طرف بڑھاپا تو اس کو کیا کہیں گے لیکن اب لوگ ویسے ہی جھریوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے کیمیکل یوز کرتے ہیں اب سیلفی کے ذریعے تحقیق ہے غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ بات تو درست ہے جو بیان کی گئی ہے سیلفی بنا بنا دے مثال کے طور پر ش... پیچھے کوئی خوبصورت سا منظر ہے آ, کوئی بھی مطلب کہ ایسی منظر ہے میں ادھر کھڑا ہوا ہوں اور یوں سیلفی بنا رہا ہے اچھا اب وہ پیچھے دیکھ رہا ہے اس, اسکرین کے اندر کہ یہ جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے نہیں ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے وہ تھا آ کر کے گرا پیچھے کیمرا بھی گیا موبائل بھی گیا موبائل کیمرہ بھی بند آ گیا اب اس کی سیلفی بھی گئی اب یہ تھوڑی کہ گرتے گرتے وہ بنا کر چھوڑ دے گا اے میں گرا اور یوں موبائل پھینکے گا نہ خود جا کر گرے گا ایسا تھوڑی ہے <laughs> تو چلو اس کی ایک یادگار رہ جائے گی کہ یار حضرت گرے کیسے تھے مرحوم میں بڑی محنت سے مطلب اپنی جاتے جاتے کی مووی دنیا کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دی حضرت نے ایسا تو نہیں ہے نا تو کیوں ایسے کاموں میں پڑتے ہیں کہ جن کے نقصان ہی نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اقل سلیب اطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں حامد سلیم کیافتی اعظم احمد کلام شاہ والا بلاو آجا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی احمد شاہ والا مجھے تعبال شاہ والا مجھے تباب بھول لو تاب <التصفيق> <طيبا> بھول لو مجھے تحبارو شاہ والا مجھے تحباب شاہے والا مجھے تی با بلا لو ڈیوری کا اپنی کوتا لو ڈیوری کا اپنی کوتا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لگالو ڈیوری مالا مجھے جی باب بھل لو ساب بھول لوجے سہ باب بھول لو سد میں سد میں سد بلا لو سے میں بلا قدل کے مارے پور کتل مارے کو پیارے چلالو سد کے میں صدقے کے میں سد کے بلا لو فرکت کے مارے کو پیارے چلالو پیارے لوج پیارے جلال پیارے جلالو لوج پیارے جلال ما جی لوج آ جل لوج نے کیا خوب کہا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا ہمیں سبا لے جا اڑا کر ان کے پوچھے میں such a gay bulldog چھوڑا دنیا کے جگہ سے یج چوڑا پیراکی پتو کو دل سے متا دنیا کے جگہ سے چوڑاکیو پتو کو دل سے ٹاکاہے والا مجھے اپنا بنا لو شاہے والا مجھے, مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو شاہے مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو شاہے مالا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو نیکو کے سٹ کے سے ہم عب عب سے بدوں کو نیکو کی سکد کے میں ہم سے بدوں بدو گو دار دارو ادوگو نیکو کی سکد کے میں ہم سے بدوں مولا مولا نیبالو مولا نبھلو میرے بڑا اٹھاؤ جلوا دکھاؤ حسرت سدا کی پیارے دعا لو حسرت سدا کی پیارے دعا لو حسرت سدا کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو حسرت ددا کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤ, جاؤ سرسد کے کر کے سد کے اتارو قربان جاؤں قربان جاؤ سرسد کے کر کے سد کے اتارو ادب میں اپنے لالو اپنے مخالف تیزا رہی ہے باد مخالف تیزا رہی ہے کشتی ہماری چکر رہی ہے بادے مخالف تیزا رہی ہے کشتی ہماری چکر مجھ मौला میں ہے مولا بچو لو مجھ دار میں ہے مولا بچ پیارے بچا لو پیارے بچو مجھ شاد بچالو مجھ دار میں ہے مولا بچالو پیارے بچالو جی سہاب بچالو ڈولک ہے نلیہ موری بھور میں ڈولک ہے نلیہ موری بھور میں مولا تیرا ای کے نجر میں دولت گلیا دولت گلیا موری بر میں مولا دیرا آئی کے نجر میں موری خبریاں مورے پیالو موری خبریاں مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو مون کو بچلیا مو کو بچالو موری خبریا مورے پیالو بچالو ڈولت نیا موری بھور میں ڈولت ہے نیا موری بھور میں ڈولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا کے نظر آئی کے نجر میں موری خبریاں بوری خبری خبریا بورے پیالو بوری خبریا بورے پیالو بوری خبریاں, مورے پیالو موری پیالو موری پیالو موری خبریاں بچالو مو کو بچ لو پیا ہم کو بچ لو ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ سب کو بچاؤ پیا سب کو بچاؤ موری خبریا ہماری خبریا میرے پیا لو ہمری خبریا مورے پیالو ہم کو بچالو لو پیا سب کو بچالو لو جا بالا مجھے تہ بلا لو یہ نوری مجھتا تیرا سنا گے نور مجل تیرا سنا گے اور اسی کا گھر بل ہو حاضرے دل یونور مجل تیرا سنا گر اور اسی کا گھر بل حاضرے دل اپنے گدا گر پر بلا لو اپنے کدا گر پہ بلا لو اپنے پر بلا لو ہم سے امنو سے ہمیں سرور بلا اگر پہ ہمیں گلالو گلال مالا ماشاء ماشاءاللہ میرے لیے سنت کی مدنی چینل پر زیارت بھی ہو رہی ہے مدنی منو کی مدنی منی کی بھی زیارت ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ آج پھر ہم حسن رضا بن علی رضا کی بھی ماشاءاللہ اللہ زیارت ہوئی حسب معمول سوہیں ان کے قدموں میں کوئی انہیں اٹھائے کیوں استقامت کے ساتھ اپنے معمول کے مطابق یہ آرام فرما رہے ماشاء اللہ آپ کے نواز سے حج روئی نہیں ماشاء اللہ یہ دوسرا دن ہے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آتے رہیں گے تو پاتے رہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ ہے حدیثوں میں ہے زبان نکال کر بچوں کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے پیار کرنا زبان نکالنا مدی جل کے ناظرین کے لیے شاید یہ بہت اہم ترین مدنی پھول ہوگا لوگ زبان نکالتے ہیں بچوں کے آگے ہاں لیکن وہ آپ ہو سکتا ہے کہ نیت ہو اس آپ کی کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں سباب ادا کو ادا کرنے کا تب ہی ملے گا نا پابا اس وقت نیت ہو جی ماشاء ابھی نیتیں اور پھر انشاءاللہ شاء میرے سنت کی آمد کا بھی ہوگا انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ سب دل جوئی کے انداز ہیں کہ ظاہر ہے کہ آ, کسی بھی مدنی منع کو اس طرح امبل سنت کا پیار کرنا پھر اس کو اس طرح ایک اہمیت دینا تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بھی ہے کہ دل جوئی جو ہے جو نا دل خوش کرنا لوگ دل خوش کرنے کے لیے خوشیاں بانٹنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے ذرا استعمال کرتے ہیں ایک بات بتا دوں اگر دل خوش کرنا چاہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں سوائے رب کی رضا کے اور کوئی راستہ نہیں ہے ورنہ سب سیراب کے دھوکے ہیں بس دھوکے خوشیاں نہیں ملتی اس میں غم بڑھتے ہیں پریشانیاں بڑھتی ہیں کیونکہ خوشیاں اطمینان اور راحت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں اور اس کی فرما برداری میں اور اس کی رضا کے لیے بندوں کو راضی کرنا یعنی لوگوں کو راضی کرنا یہ الگ ہے یعنی یہ, یہ میرے مطلب کے چھوٹے بیٹے ہیں اگر میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں خوش کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پیچھے مجھے نیت کرنی ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے ان کو راضی کروں سلے رحمی کروں یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں میں ان کا والد ہوں تو ان کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں رب کی رضا کے لیے اپنے والد کو راضی کر رہا ہوں تو رب کی رضا کو ملائیں گے تو ثواب ملے گا دنیا بھی مفاد ہوگا تو ثواب کیسے ملے گا تو یوں آپس میں میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اور مطلب خوشی بانٹنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اس میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور یقیناً جب رب راضی ہو گیا نا تو اب کچھ نہیں رہا مطلب ہمیں اس سے مر کر کیا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا ہمیں پالنے والا ہمیں رزق دینے والا ہم سے راضی ہو جائے اور کیا چاہیے اس بندے کو کہ جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کو رزق دیا جس نے اس کو ماں باپ دیے بلکہ اس رب کی ہم پر کتنی کر نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں نبی پاک کی امتیں پیدا کیا یعنی اس سے بڑھ کیا مطلب اس کی نعمتیں نعمتیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا الحمدللہ ایمان ہمیں نصیب ہوا ہے امت میں ہے امتی ہی ہیں ایمان نصیب ہوا ہے پھر اللہ تعالی نے ایسے اب بندوں میں ہمیں رکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام تمام صحابۂ کرام بالخصوص خلفا راشدین صحابہ بدر اور اہل بیت الحمد امہات امات المومنین تمام اولیاء کاملین بزرگان دین سے محبت کرنے والے لوگوں میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ و رحمت ہے پھر خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا فرما بردار و اطاعت گزار بنایا جس کے والدین حیات ہیں وہ خوش نصیب ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اس ایک کی قدر کرے میں ہوں تو میری ماں, ماں نہیں ہے لیکن میرے والد ہیں تو میں کوشش کروں گا اپنے والد کو خوش کروں اپنے والد کو راضی کروں اور ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں, والد کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا رہوں تو یوں یہ سب اللہ تعالی کی مطلب مہربانیاں ہیں کہ یہ سوچ ملے یہ جذبہ ملے یہ انداز ملے یہ سب ملے اور پھر یقین مان میں اپنے لیے کروں میں تو مجھے تو مطلب بھی وہاں میری آواز جان ہی رہی ہوگی امیر سنت کے یہاں مجھے گھمانے کو ٹی وی بند ہوگا تو مجھے اس بات کا میں کس طرح شکریہ ادا کرو؟ شکر ادا کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں امیر سنت جیسا پیر عطا کیا ہے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہتے نا وہ پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا پہنچائے میں بھی سن کر اتار رہنما ہے فرتا تمارا مارا نہ تھا کوئی سہارا پھرتا تمہارا مارا نہ تھا کوئی سہارا آ پہنچ میں بھی سن کر ہاں پانچم ہے سن کے اتار رہنما ہے اتار رہنما ہے اتار رہنما ہے اتار رنما ہے میرے اتار رہنما یہ دل جوئی کے مختلف انداز ہیں آپ اپنے گھر میں یہ انداز اختیار کریں بھائی بہنوں کے ساتھ بہنیں بھائیوں کے ساتھ والدین بچوں کے ساتھ بچے والدین کے ساتھ اب پڑوسیوں کی باری آتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ دل جوئی کریں ان کے بچے پڑوسی کے بچے اگر آپ کے گھر میں آتے تو ان کو کچھ دیں یہ ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کی رہنمائی کی انہیں کچھ دیں انہیں توحفہ دیں،, دیں کچھ دیں کھانے پینے کو دے دیں کیلائی دے دیں, دیں،, دیں کوئی فروٹ کا ایک چھوٹا سا دے دیں جب یہ چیز لے کر گھر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جب کہیں گے کہ پڑوسیوں نے دی ہے تو ان کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی اسی طرح رشتہ داروں میں سلے رہنی کریں ان کے دکھ درد میں آپ کام آئیں دل بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کوئی پریشان حال ہو دکھی ہو بیمار ہو خالی پوچھ لیں گے طبیعت پوچھ لیں گے بہت خوشی ہوتی ہے تو الحمدللہ میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے یقین مانیے خوش کرنے میں لوگوں لو کے دل جوئی کرنے میں ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے میں آئی تھنک ان دس ٹائم ہی ون اینڈ اونلی یہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان خوبصورت اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب معمول ہم انشاءاللہ شاء کے آپ کو تاثرات ان کی نیت بتائیں گے اور اس کے بعد ایک آج خاص اور بھی بات ہے کہ پچھلے دنوں امجد صابری اپنے نام سنا ہوگا وہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت فرمائے یہ اس سے پہلے دو سال پہلے یہ عالمی مدی مرکز سیلان مدینہ میں بھی آئے تھے اور یہاں آ کر بھی انہوں نے بہت خوبصورت مناجات والا کلام پڑھا تھا اور امیر سنت سے بھی کچھ انہوں نے گفتگو بھی کی تھی تو کچھ اس متعلق بھی کچھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو آئے تھے اور پھر کچھ اس ذمہ میں امیر سنت سے آج ہم نے کچھ سوال بھی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو پہلے دیکھتے ہیں یہ مدنی گلدستہ متقفین تھا اس کے بعد امجد تابری صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے ان کے متعلق جو فیضان مدینہ کی جو ہماری یادیں ہیں اور اس وقت مناجات اور پھر جو ان کا بھی کچھ تدفین کا جو معاملہ تھا یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے اللہ نے چاہا تو اس کو دیکھ کر قبر آخرت کی جو یاد تازہ ہوگی امید ہے میرے رب کی رحمت شامل رہی اور جو آخرت کی تیاری کا جو اللہ کی رحمت سے جذبہ ملے گا وہ اپنی مثال ہو سکتا اپنی مثال آپ ہو آپ کو دیکھنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ آپ کو بھی اس مدنی گلدستے کے بعد وہ بھی دکھائیں گے آئیے دیکھتے ہیں अम्दा, अम्दा। مبارک مبارک یہ یہ سب گئے رمضان یہ سب, گئے, رمضان یہ سب گئے ہم لوگ جب آتے ہیں تو بالکل ہمیں روز تک میں خوشی محسوس ہوتی ہے اس لیے جس طرح ہمیں چلنا چاہیے اس فتن دور کے اندر وہ جو صحیح ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں تو وہ داؤد اسلام ہی بہت بہترین یہاں پہ سکون ملتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مدینے کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہوتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے یہاں سے بندہ جائے نہیں میں دس محرم کے دن یہاں پہلی دفعہ آیا تھا امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی اسی ملاقات میں مل... میں نے نیت کی تھی الحمدللہ اس وقت سے آج تک میں نے داڑھی نہیں کٹوائی اب انشاءاللہ امامہ شریف اور مدنی ہولیا کی نیت ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ تعالی سے استقامت کی دعا ہے میرے علیہ سنت کی تربیت کا ایک ایسا اثر ہے ایک ان کی شخصیت کا ایسا اثر ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ دل میں اترتی ہے اور اس اثر کی وجہ سے زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں الحمدللہ اور کوئی جو بندہ بھی ایک دفعہ آتا ہے اس کے گھر میں بھی تبدیلی آتی ہے اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے میں سخت دل لے کے آیا تھا گھر سے اب نرم دل ہو چکا ہے اب کہتا ہوں کہ گھر والے ملے باہر والے ملے اپنے ملے بیگانے سب کے پاؤں کے نیچے اپنی آنکھیں بچاؤں گا جی اللہ تعالبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں وہ یہاں سیکھنے کو ملتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر نماز پڑھنا نہیں آتی ہے وہ یہاں آئیں گے نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے وضو کرنا سیکھ جائیں گے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے وہ ہم یہاں آ کے سیکھتے ہیں اور کے بعد جا کے ظاہر ہے جب ہم گھر جائیں گے تو یہاں سے فیض لے کے جائیں گے ماشاءاللہ اللہ ادھر جو کہ فائزہ مدینہ اٹکی گئیں ساریاں بھی اٹکی گئیں اینی بھی بے داغیر ہو گئے ادی نیت کرتا ہے ان شاء اللہ داروچ ہے احتکا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ پاک پورا کرتے ان میں باقی بھی دو سستا ہوں ابھی احتکاف ہے نندک چاہ گیا ادا تقریباً آج دو آجدہ کا سا تو ان شاء اللہ میں نیت ہستے انشاء اللہ فارم ہے دیں گے فل کرنے ان شاء اللہ جو کہتے منندے ہماری خود کی تربیت ہوتی ہے نا ہم یہاں اور بیٹھ کے نمازیں بھی پانچ وقت کی پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے سب صحیح رہتے ہیں بالکل سارے کاموں سے سب بچے رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی مسجد میں ہر سانس کے بدلے نیکی ملتی ہے اور عبادت چل رہی ہوتی ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہوتا بچے رہتے ہیں ہر چیز سے جو کل کو بندہ شراب نوشی تھا میرے خود دیکھا ہوا شراب نوشی ماشاء دینی ماحول میں آ کے دعوت اسلامی آج بنا ہوا ہے یہ سب کس کی دعوت کی برکات یہ سب دعوت اسلامی کی کوششیں الفرادی کوششیں ہیں جو آج یہ پورا چینج کر ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ پورا دعوت اسلامی ہر جگہ دھوما دے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی جس طرح کا کام کر رہی ہے اس سے جتنے بھی نوجوان ہیں ٹھیک ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نماز کی پابندی کرنا اور یہاں پہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے زیادہ تر جتنے بھی مطلب نیو جنریشن ہے سوری جس طرح کا آج کل کا انوائرمنٹ ہے باہر کا اور اس لحاظ سے سوشل میڈیا اس طرح کا آج کل نیو جنریشن کو خراب کر رہا ہے الحمدللہ دعوت اسلام میں اس طرح کا کام کر رہی ہے کہ وہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں پہ کچھ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نماز سیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی فرائز ہیں اور جتنی بھی بیسک چیز ہیں اسلام کی وہ یہاں پہ آ کے سیکھ رہے ہیں اسپیشلی یوتھ کے آپ دیکھیں گے یوتھ اس طرف زیادہ مائل ہے بنسبت اولڈ ایج کے الحمد للہ ایج بھی اس طرف مائل ہے لیکن دعوت اسلامی نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے نہیں دکھا پائے چار پانچ سال سے میں اس مدنی ماحول کے اندر آیا اور جب سے میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا شاید میری جسم کی برائیں نہیں بلکہ میرے خلا کی بھی برائی سب دماغ سے نکل چکی ہیں اور آج اللہ کا کرم ہے کہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد دعوت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد رحمتوں کی برکتیں جو نزول میرے اوپر ہو رہی ہیں وہ شاید دوسرا نہ دیکھ سکے لیکن مجھے پتا ہے اور آج الحمدللہ للہ مدینہ میں جو بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور جو ان کے مولک جا رہے ہیں قافلے کر رہے ہیں لیکن میں کہوں گا نوجوان نسل کو بھی کہ وہ بھی قافلے کریں اور قافلوں میں جائیں اصل حقیقت جب قافلوں میں جائیں گے تو آپ اس دنیا سے علید گئی ہے, اپنا آپ کو سمجھیں گے کیوں اس لیے کہ جو بھی کچھ سکھایا جاتا ہے وہ قافلوں میں سکھایا جاتا ہے قابلوں کی برکت سے آپ ہر گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے اور نوجوان نسل جو اب شامل ہو رہی ہے جن کو ہم مولک لا رہے ہیں ہمارے سمجھا سمجھا کے ان کا ذہن بنا رہے ہیں کیونکہ بربادی تو ہمارے یہاں موبائل ٹی وی گانے باجے انہوں نے بالکل ستیہ ناس کیا ہوا ہے سمجھے تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے مولک دعوت دے رہے ہیں اور وہ لوگ یہاں آ کے نہیں الحمدللہ للہ آج نئے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ اس ماحول کے اندر شام ہوں گے جب سنیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ دعوت اسلامی کی دھوم مچی رہے دنیا سے ہٹ کر کے ایک اچھا ایک ماحول ملا عام اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور سیاست گھر کی تیاری کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہاں کچھ دیر کام کریں اس ماحول میں رہیں اس کی برکتیں لیں یہاں پہ جو تقویٰ محسوس ہوتا ہے یہاں پہ جو لوگ تقوا گزار لوگ ہوتے ہیں دیکھ ان کے ساتھ مصافہ کرتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں تو ایک اچھا ماحول بنتا ہے جلد نہیں جاتا یہاں آنے کے بعد جائیں الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے بچپن سے لے کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرتے ہی چیز سکھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کس طرح سے محبت کرنی چاہیے اور الحمدللہ جب بھی دعوت اسلامی میں آتے ہیں نا تو ایسا سرور ملتا ہے ایسی کیفیت ملتی ہے روحانیت ملتی ہے الحمد میں آج جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہوں اور یہاں پہ جب ارتقاف والے متفقین کو دیکھا اور عام پبلی کو دیکھا تو یہی رہنے کا جذبہ ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت آئیڈیل ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم امیر کی چلیں دو طریقے سے ماشاءاللہ اللہ نے بچوں کو تربیت دی آج ماشاءاللہ اللہ کے بچے اتنے قابل بن گئے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے گے تاکہ آگے چل کے ہمارے ساتھ بھی ہمارے, ہمارے بچے یہ کرے ماشاء بہت اچھا ہے ان کی تربیت دی بچوں کی ہم تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے دعوت اسلامی جو کام رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے ہر جگہ پہ دعوت اسلامی کا نام ہے چھوٹے بچے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ناتے پڑھتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے مدنی چینل پہ جو وہ سنتے ہیں اسی کو کاپی کرتے ہیں یہ مدنی چینا چڑھ رہا ہے یہ ساری دنیا نو مت بالے حساب کتاب اپنا پورا کر رہا ہے جی اس وقت سارے بچے نکے نکے بچے بھی وہ بھی مدنی چینل نو چالتے ہے اسلام ن چاندہ ہیں دین نو چاندے ہیں, چان ہیں بابے کرنا چاندے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر وہ دین کی وہ باریکیاں وہ سوالات جن, جن سے ہم ناش نہ تھے وہ ہمیں سمجھ میں آتے اور بابا کا سمجھانے کا طریقہ بھی وہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جو ہر بندہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو اس چیز کو گین کر لیتا ہے سمجھ لیتا ہے eh uh, my my man so um um the main thing is that i improve myself uh, every every second i'm here daily i'm here so i'm, I'm planning to stay till eid so we'll see how it goes and then uh, hopefully plan from there amjad ali sabiri shahid ye kuch arse pehle faidan e madina عالمی مدنی مرکز میں تشریف لائے تھے مدنی مذاکرے میں پر کھڑے ہو کرائے رات تو اس وقت سے ہی میرے ذہن میں ان کا نقشہ ہے مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں اور مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت چینل آپ لوگوں کے توسط سے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے بھی دیکھتے ہیں اور ابھی حال ہی میں میں امریکہ میں تھا تو امریکہ میں بھی ایک آپ کا فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے تو میں نے وہاں پہ جو ذمہ دار تھے ان سے کہا تھا کہ اگر میری کوئی خدمت ہو دامے درم قدم سخن ہے میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں بس آج بیچارے چلے گئے اللہ کام فوائب Shabbat یا الہ العالمین امجد علی صابری مرحوم کو غری کے رحمت فرما یا اللہ مرحوم کے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا پروردگار مرحوم کی قبر اور مدین منورہ کے درمیان جتنے پردہ ہائے ہائی نے اٹھا دے مرحوم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب فرما محبوب کے جلوے ان کی قبر میں کا حشر لہرائے زور دعا کرنا جب نظر آقا وقت آئے دیدار عطا کرنا ایس گز والے منظور دعا کرنا جب نظر آقا وقت آئے دیدار کیدار کرنا جب نزلہ کوا تے دیدار آتا کرنا جب نز نبہ آئے دیدار عطا کرنا جب نزلہ کبا آئے دیدار عطا کرنا میں میکب گبر کا جب تلہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤ گا جب تلہا امداد میری کرنے آ جانو میرے آ امداد میری کرنے آ جان میرے آ روشن میری تو بت کو للہ در کرنا روشن میری کو ذرا کرنا, کرنا جب نظر کا بتا دیدار عطا کرنا مجرب جہاں بھائی, بھائی مجر ہوا بر محشنا رسوا سانا ہو تو بچالا رسو مجھے بچا, بچا نا مقبول دعری مقبول کرنا جب لک بتا سیتا آئے دیدار آتا کرنا جب نز کا بہت آئے دیدار آتا کرنا میں قبر میں قبر اندھیری میں گبر گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گبرؤں گا جب تنہا امداد میری گھر جانا رسول کرن آ جانا رسول روشنی گیت تور بد کو للا شاہ کرنا روشن مت بتی کو ل کرنا جب نز اک وقت دیدارتا کرنا جب نظر اک پکتا ہے رتا گن کا وقت بتا دیدار رتا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلائی بھائیوں آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال زر پر ہیں فرمائے امل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس ابھی ہم صابری صاحب جو مرحوم اللہ ان کو غری کے رحمت کرے بھی کچھ ہم نے دیکھا ظاہر کے جانے والا کچھ نہ کچھ اپنے پیچھے کوئی پیغام چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کا یہ اس طرح اچانک جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا اور شہید ہوئے چلے بھی گئے ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اپنی قبر و حرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں گے ظاہر ہے کہ جو ان کے دیکھنے والے چاہنے والے ان کے گھر والے جو کچھ ہیں ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے اگر آپ کچھ اس معاملے میں اپنے مدنی عطا فرمانا چاہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جاتا ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان چھوڑ کے جاتا ہے اب ان کی عمر غالباً مجھے تو پینتالیس آس پاس لگتی ہے کبھی ملاقات نہیں ہوئی پر ایک ہی بار ان کو یہاں فیضان مدینہ یہ آئے تھے تو دور سے وہاں مدنی تریت گاہ پر تھے یہ رمضان المبارک کی چودہ تاریخ تھی اور پینتیس یعنی دو سال پرانی بات ہے یہ تو یہیں سے جو کچھ گفتگ ہوئی تھی اور انہوں نے کلام پڑھا تھا وغیرہ اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں ان کو میں سے پہلے دیکھا تھا نام بھی نہیں سنا تھا ان کا اب یہ کہ, کہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے قبل جو شہری ٹرانسمیشن میں کہیں یہ کلام پڑھا اور اس میں یہ رو پڑے کہ جب قبر اندھیری میں میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن میری تربت کو لاہ شہا کرنا جب نظم کا وقت آئے دیدار عطا کرنا اب یہ ان کا ان کی زندگی کا آخری کلام اور دن کے وقت یہ شہید کر دیے گئے یہ ایک اتفاق ہے کہ آخر میں یہ کلام پڑا اس میں یہ رو پڑے کہنے والوں کا کہنا یہ کہ اس سے پہلے کبھی ان کو اس طرح کلام میں روتا نہیں دیکھا یہ ایک عجیب اتفاق ہے اللہ بہتر جانے ہیں کس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کس کے ساتھ کیا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا ظاہر ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے اور ان کا وقت یہ شاید پینتالیس کے لگ بھگ مجھے معلوم ہوتے ہیں چالیس ہاں چالیس سے پینتالیس ہاں چالیس تو بس یہ بےچارے ان کا ٹیم پورا ہو گیا تھا اور یہ چلے گئے اور ہمارے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئے کہ جس طرح میں چلا میرا جنازہ اٹھا کل تمہارا بھی اٹھے گا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں باد میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں میں ابھی انہوں نے چالیس سال کی عمر میں کیا کیا کیا گم پایا کیا گوایا اس پر اب کیا گفتگو کی جائے ہم اپنے اپنے کام کی بات لے لیتے ہیں کہ ہمیں عبرت کا سامان کرنا ہے ہم نے اگر نیکیاں کی اچھے اعمال کیے تو یہ ہمیں کام آئیں گے اگر ہم نے گناہ کیے تو یہ گناہ جو ہیں اگر رب ناراض ہوا تو ہماری آخرت کی بربادی کا سامان ہے کہ ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں مست ہو جاتے ہیں ہمیں آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے میں ایک آپ کو حکایت شروع سدور سے سناتا ہوں بڑی عبرتناک حکایت ہے جو خوشیوں کے ساتھ ہی واقع ہوئی ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے شرخ السدور صفحہ نمبر 373 حضرت سیدنا سعید بن رحمت اللہ فرماتے کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سرو کی محفل برپا کی یعنی فنکشن کیا میوزیکل فنکشن اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا رات کو جب یہ محفل اپنے جوبن پر تھی تو اچانک لوگوں نے قبرستان سے ایک خوفناک آواز سنی جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہوئے گویا انہیں سانپ سن گیا ہو پھر قبرستان سے کسی نے یہ اشار پڑے جس کا ترجمہ ہے اے کی ناپائدار لذتوں میں منہمک منہمک لوگوں یعنی اے کھیل کود کے کمزور لذتوں میں مشغول لوگوں بے شک موت کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مست دیکھا مگر وہ اپنے ہمرائیوں یعنی ساتھیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ دے خدا کی قسم ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دولے کا انتقال ہو گیا تو اس میں ہر ایک کے لیے عبرت ہے رقص و سرود کی محفلیں برپا کرنے والوں کے لیے بھی ان کا حصہ بننے والوں کے لیے شوبز سے وابستگان کے لیے ان میں دلچسپیاں رکھنے والوں کے لیے شادیوں میں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کو بھلا کر رنگ رلیوں میں بد مست ہونے والوں کے لیے بھی کے لیے عبرت ہے کہ تو خوشی کے پھول تو خوشی کے پھول لے گا کب تک تو یہاں زندہ رہے گا کب تک بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آئی پہلواں بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے دب دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسن تیرا خاک میں منٹ جائے گا تیری دولت تیرا عہدہ تیرا فن کچھ نہ کام آئے گا سر کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا تیری دولت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا قبر میں میت اترنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور کما تدیم تو جیسی بیت کرنی ویسی بھرنی ہے ضرورت تو اب یہاں کیا کر رہے ہیں اس پر نظر رکھنا ہے ہم سبھی کو نظر رکھنی ہے کہ ہم کر क्या रहे رہے ہیں کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے کاٹے بو کر ہم پھول کا پودا نہیں اگا سکتے ہم گندم کر عمدہ چاول کی فصل حاصل نہیں کر سکتے ا دنیا مزراخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو یہاں جیسا بوئیں گے ویسا آخرت میں پائیں گے نمازیں بوئیں گے جنت کے پھول کھلیں گے رمضان صرف کے روزے بوئیں گے تو جنت کا باب ریان یہ کھلا کھلے کھلے گا یہ مخصوص دروازہ ہے جنت کا جس میں سے صرف رمضان کے روزے دار داخل ہوں گے طرح درست زکات درست جگہ پر دیں گے تو ہمارے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہیں صدقہ خیرات حسن اخلاق نرمی افو درگزر لوگوں کی دل جوئی لوگوں کے دلوں میں خوشی کرنا لوگوں کو ایزا دینے سے بچنا علم دین سے محبت کرنا علماء دین سے الفت رکھنا علم دین حاصل کرنا اور نیکی کی دعوت عام کرنا یہ سب ایسے خوشنما بیج ہیں کہ اگر یہاں بوئیں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ نہایت ہی عمدہ فصلیں آخرت میں کاٹیں گے اگر نماز ترک کرنے کا کانٹا بویا رمضان شریف کا روزہ ترک کرنے کا خار ہم نے بویا مار دھاڑ کرنے لوگوں کو بلا وجہ ایزا دینے لوگوں پر ظلمن فائرنگ کرنے قتل و غارت گری کرنے کے کانٹوں کی بوبائی کی تو آخرت کی رسوائی مقدر ہوگی تو یاد رکھیے قبر میں میت اترنی ہے ضرور, ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, है ضرور ہر جانے والا ہمیں گویا یہ خاموشی سے پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں چلاؤں نا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اب تم بھی اب آئے کہ اب آئے اب آئے کہ اب آئے جب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی صلاح کو زمین پر اتارا گیا تو فرمایا گیا جنو مرنے کے لیے آباد کرو ویران ہونے کے لیے تو جس کو بھی ہم یعنی کہ ہمارے جو بھی جس کی بھی ملادت ہوتی ہے جس کی بھی برتھ ہوتی ہے آخر اس کی ڈیتھ ہوتی ہی ہے جو بھی پہلا ہوتا ہے وہ مرتا ہی مرتا ہے یہاں کوئی بھی نرے نرے نہیں رہے گا نہ فقیر رہے گا نہ بادشاہ رہے گا نہ امیر رہے گا نہ غریب رہے گا نہ مالدار رہے گا نہ نا نادار رہے گا سب کے سب دنیا سے چل دیے چاہو گدا کوئی بھی باقی اس جہاں میں قبر رہا قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور جو سمجھدار ہے اس کے لیے یہ چند مدنی پھول بہت کچھ ہیں اور جو نہ سمجھ ہے تو مرد نادا پر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام میں نرم و نازک بے اثر اگنا سے باز نہیں آتا جس کی قسمت پھٹی ہے اور جو سعادت مند ہے ان کے لیے بہت کچھ عرض کیا گیا کہ بس اب آپ ہوں اور اللہ پاک کی نمازیں ہوں اب آپ ہوں رمضان شریف کے روزے ہوں اب آپ ہوں پوری زکاتے ہوں حج فرض ہو تو حج کی سعادت ہو حسن اخلاق کی نعمت آپ کے پاس ہو لوگوں کو ایزا سے بچنے بچانے کی مدنی سوچ آپ کے پاس ہو آپ کی گفتگو میں آپ کی رفتار میں آپ کی کردار میں آپ کی گفتار میں نرمی ہو مسلمانوں کے لیے نرمی ہو اور آپ پیچھے بچھے سے ہوں مسلمانوں میں آپ کے لیے نفرت کا جذبہ نہ ہو آپ کے لئے دل... کے لیے محبت کے احساسات ہوں اور ان کے دلوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں ان کی بد دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہوں ماں باپ کی خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں بال بچوں کی دعائیں آپ کے ساتھ تو جینا ہے تو ایسا جیئیں کہ لوگ مثال دیں ایسا جیو کہ زمانہ مثال دیں و تعالی علم ورسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم صلی اللہ تعالیٰ دنیا پے متکا تو اچانک موت کا ہوگا شکار بے بنیا پے مت کے ہار موت کر ہی رہے گی جاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی جاد رکھ گلے جہاں میں سو برس تو तन्हा न्हायत तक रहे जब फिरिश्ता मौत काछा जाएगा थे बचा को ई न तुझको पाएगा मा دبا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت ت پکار مجھے کی رے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں چھ بڑی, بڑی میٹھے میٹھے اسلائیں بھائیوں مدنی چینل کے عربی مدری مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں اس کی برکشہ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریا میں داخل ہوں گے اوبی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر کوٹ سلطان ضرع لیا پنجاب پاک حسینی کابینہ اور منڈی بہدین پنجاب پاک حنبلی کابینہ میں موجود آشقان رسول ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہوں اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ یہ طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شا اللہ عز اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل بھی فرما لیں عليك يا رسول اللہ تو وسلام علیک اللہ محمد اللہ صلی اللہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے آمی تمام آمی پچھلے, پچھلے گناہوں سے آمی آمی اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں آمی اور آمی برے لوگوں کی شوسبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچی فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ, وغیرہ گنہوں سے بچتا رہوں گا اے لاہ میری اس توبہ کو قبول فرما آ مجھے میرے وائدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان کا درری Nee, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غو سے اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غو پاک کے غلاموں میں اٹھا و علیکہ یا نبی اللہ سلا تو السلام علیک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم جسے پسند جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اجدا وجل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اجدا وجل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے الحبیب صلی اللہ تعالی نہ وئی ت سنتل جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتقاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں ارتقاف سن ہوں اب موتقب ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خام اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے میں سنت اعتقاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا شہری افطار آب زمدم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ اتکاف کی نیت کی تھی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ چودہ سو سینتیس سینجری کے ماہر مدان المبارک کی آج بیسویں شب یعنی عشر مغفرت کی آخری رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر آشی رمضان رمدان پہلے ہی تھے اب آخری دس دن والوں کی بہت بڑی تعداد آ پہنچی ہے ایسا لگ رہا ہے دیکھ کر کہ فیضان مدینہ جسے تقریباً بھر چکا ہے پیچھے بھی ہے باہر بھی تو دیگر موتقفین جو ہیں وہ بھی جلدی جلدی پہنچ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ شام کو آئیں اور لائن میں چیکنگ میں ہی سورج غروب ہو جائے اور آپ کی احتکاب کی سعادت چھوٹ جائے اگر سورج اگر مسجد کے باہر آپ کا غروب ہوگا تو یہ دس دن کا سنت احتکاف آپ کو ملے گا نہیں تو آج رات میں یا کل دن میں جلدی جلدی پہنچ جائیے موتقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتکاب کی نیت کے ساتھ بیسویں روزے کو ٹوینٹی روزہ جو ہے یعنی ہمارے ہاں کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں احتکاب کی نیت سے موجود ہو اب سے اسی وقت بھی, اس وقت بھی نیت کر سکتے آپ نیت کر لیجیے مگر اس وقت آپ باہر نکلیں گے نا تو وہ احتکاب ٹوٹے گا پھر اندر آئیں گے تو نئے سرے سے احتکاب کی نیت کرنی ہوگی البتہ کل مغرب کے بعد کل مغرب سے پہلے جو دس دن کے احتیاط کی آپ نیت کریں گے وہ اگر مغرب کے بعد نکلیں گے نا کسی ضرورت جو شریعت ضرورتیں تبری شرعی اجازت سے ان تبعی تبری حاجتیں ہوتی ہیں یا شرعی حاجتیں ہوتی ہیں ان کی اجازتوں کی صورت ہے فضا نے رمضان میں لکھی ہے تو ان شر اجازتوں سے نکلنے والے کا دس دن کا احتکاب نہیں ٹوٹتا نفل احتکاب جو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ابھی اس وقت بیسویں شب ہے تو نفل احتکاب چل رہا ہے یہ جتنے مکاتب ہیں یعنی دفاتیر ہیں نا فیضان مدینہ میں سیمنٹ ٹینک جو پکے دفاتر یہ جن کو مکتب بولتے ہیں ان میں جانے سے احتکاب ٹوٹ جاتا ہے اور یہ جو جامعت المدینہ کی عمارت ہے یہ بھی خارج مسجد ہے اس میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے نفل ہوگا وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ سنت احتکاب تو وہ تو ایسا ٹوٹے گا کہ ایک دن کی پھر قضا کرنی ہوگی وہ تو گیا بلا اجازت شر نہیں تو مگر اجازتیں کیا کیا ہیں اس کی تفصیل اب فیضان رمضان میں ایک جز ہے فیضان احتکاف اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو معلومات حاصل ہوں گی ورنہ پھر مشکل ہے غلطیوں کا اندیشہ پورا پورا ہے سلح الحبیب صلی اللہ تعالی محمد آج ہمارے ساتھ کوٹ سلطان ضلع لیا پنجاب پاکستان پاک حسینی کابینہ منڈی بہودین پنجاب پاکستان پاک امبلی کا ماشاء اللہ یہ حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہے مدنی مذاکرہ ہیں جی آیا نو مرحبہ علم و آخر تک تشریف رکھیے گا یہ کمائی کے دن ہے نیکیاں نیکیوں کی کمائی کے مڑ کے جائیے گا نہیں جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے مدنی مذاکرے گا انشاءاللہ وہ آپ بھی رہیے گا شاید وہ عام طور پہ دو بجے کے آس پاس یہ ترکیب ختم ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی پھر مدنی چینل کے لیے برائے راست ایک اور سلسلہ چل پڑتا ہے ہماری ٹرانسمیشن تو رمضان شریف میں دن میں کئی گھنٹے دن رات میں الحمدللہ برائے راست لائیو چلتی رہتی ہے اللہ کی رحمت سے صلو علی الحبیب